اس سلسلے میں آپ اسلام کی خوبیوں اسلامی زندگی کے مدنی پھولوں اور اسلامی زندگی گزارنے کے اصولوں اور اس سے جو فوائد دنیاوی اخروی حاصل ہوتے ہیں اس بارے میں سنتے ہیں اور یہ سلسلہ کرنے کی ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو بیان کر کے ہم اپنے زندگی کے حصوں میں اس کو را... ان چیزوں کو رائج کریں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر جو تلخیاں ہیں جو خرابیاں ہیں جو ہمارے لیے پریشان کن چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہمیں اس سلسلے کی برکتیں ملیں اور اسلام کی حقیقی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو جب بندہ اسلام کے پیارے پیارے اصولوں پر عمل کرتا ہے تو یقیناً اسے دنیا میں بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں اللہ تبار تعالیٰ کی رضا ملنے کی صورت میں انشاءاللہ شاء جنت کا مزہ بھی حاصل ہوگا تو دیکھتے رہیے سلسلہ حسن اسلام آج کا موضوع بھی بڑا پیارا ہے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اس کے بعد موضوع کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ہر فرد انسان سے یعنی جو بھی انسانیت کے شرط سے مشرف ہوا ان تمام کا اس موضوع تعلق ہے خاص طور پہ مسلمان ہم جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہیں نبی پاک علیہ صلاحت والسلام کی جسالات کا یقین رکھتے ہیں اور اسلامی زندگی گزارنے کا ہمارا ذہن ہوتا ہے تو آج کا موضوع ہمارے لیے لائک کے تقریر ہے اور اس موضوع کو اگر کہا جائے تو اسلام کی خوبیوں میں ایک روشن خوبی ہے اور ایک بہت ہی پیارا مہکتا ہوا مدنی پھول ہے یہ جس کو اپنایا جائے اور موضوع ہمارا ہے صفائی ستھرائی اسلام نظافت کو پسند کرتا ہے نفاست کو پسند کرتا ہے صفائی کو پسند کرتا ہے اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے ظاہری طور پر بھی اور باتری طور پر بھی صاف ستھرے ہوں ان کا ظاہری حلیہ لباس ان کا گیٹ اپ اسی طرح ان کی استعمال کی اشیاء جیسے جو بھی چیز ان کے استعمال میں آتی ہے وہ تمام کے تمام صاف ہوں ان کا گھر صاف ہو ان کا چلنے کا انداز بھی اچھا ہو بیٹھنے کا انداز بھی اچھا ہو ان کی گفتگو بھی اچھی ہو ساتھ میں یہ ظاہری کردار کے ساتھ اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے یعنی مسلمانوں کے اخلاق بھی اچھے ہوں ان کا باطن بھی اچھا ہو اور ان کے کردار کے اندر ایسی خوبصورتی ہو کہ جو اسلامی اسلامی بھائیوں کا مسلمانوں کا ظاہری کردار دیکھے یا ان کا باطنی یعنی جو ان کا حسن اخلاق ہے وہ دیکھے ظاہری حلیہ اور حسن اخلاق ان دونوں کو دیکھ کر وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے یقینا ہمارے صحابہ کرام علی مدوان نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اسی چیز کو اپنایا تو آج اسلام دنیا کے چپے چپے میں الحمدللہ پہنچا ہے اور اسلام کا چمن لہ لہا رہا ہے ہمارے آقا علیہ السلاۃ اسلام خود بڑے نفاست پسند تھے بڑے صفائی پسند تھے گندگی آپ کو پسند نہیں تھی بلکہ مکرو جانتے تھے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نفاست اور صفائی کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں آج انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا نیت کیا ہو سلسلے میں کہ کیا ابھی جو صفائی ستھرائی کی بات کی جا رہی ہے انشاءاللہ اس کو میں اپنے اوپر بھی نافذ کروں گا اپنے بچوں کو بھی سکھاؤں گا اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤں گا اور میرے جو تعلقات والے ان کو بھی انشاءاللہ صفائی ستھرائی جو اسلام کی ایک پسندیدہ چیز ہے اس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کروں گا اپنے محلے کو بھی انشاءاللہ شاء اللہ صاف ستھرا کروں گا تو سلسلے میں شامل رہیے اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو جانی ہے ان شاء کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی خالد بھائی صفائی موضوع ہے ہمارا اور اسلام کی یقیناً یہ ایک بہت ہی پیاری خوبی ہے جس نزافت کی اہمیت پر قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں اگر آپ اس کو بیان کریں گے تو انشاءاللہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی اہمیت بھی ہمارے دل میں انشاءاللہ بڑھ جائے گی صلی اللہ, ورنسلی ورنسلی اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام عطا فرما کر ایسا احسان کیا ہے اور پھر احسان پر بالائے احسان یہ کہ جس جس کو اسلام ملا ہے اس کو مزید عروج عطا کیا گیا ہے, بات ہے ما شاء اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پسند فرمایا ہے اور پھر یہ بھی بیان کیا ہے کہ اسلام کس کس چیز کو پسند کرتا ہے ٹھیک ہے وہ جو چیز اسلام کی پسند ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ما شاء اللہ ہے ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یوحب الطوابینہ و یوحیب المطفرین جی کہ بے شک اللہ وجل توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف ستھرا رہنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مبارک کلام ہے مبارک کلام کی مبارک آیت ہے لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ضلع وعلا نے نہ صرف یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے پاک رہنا ہے جی پاک جی رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے بلکہ پاکی حاصل کرنا کس طرح سے ہے جی جی اس کو بھی بیان فرمایا جن ذرائع سے پاکی حاصل کی جائے گی ان کو بھی بیان فرمایا ارشاد فرمایا وہ انس سما اما انور بے شک ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نظر آیت میں انفال رایت نمبر 11 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ آسمان سے اللہ قبارک بتعالیٰ پانی اتارتا ہے جی لوگ تو ہیرا کم بھی تاکہ تم اس پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اتنا پسند فرماتا ہے ملحب پاک ملحب رہنے والوں کو کہ مسجد قبا اسلام کی پہلی مسجد بالکل ارشاد فرمایا مسجد السر سے عالم تقوام اول یومن یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوے پر رکھی کیوں ذکر کیا گیا وجہ رب العالمین نے رشاد فرمائی یحبون رجالوئیں اس مسجد میں وہ لوگ ہیں اس مسجد کو آباد کرنے والے ہیں اس کو بنانے والے وہ لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند فرماتے ہیں تو اللہ قبارک و تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے اس لیے ان کی وجہ اور ان کی نسبت دے کر اس مسجد کو بھی اللہ قبارک و تعالیٰ نے پسند فرما پاک رہنے والوں کی بھی بالکل پاک رہنے والوں کی مدہ بیان کی گئی بلکہ قرآن پاک کتنی مقدس کتاب ہے کلام اللہ ہے جی جی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کو وہی چھوئے جو صاف ستھرا پاک ہو بالخصوص کا پاک مانا ہے لیکن آپ دیکھیے عبادات جی سے پہلے جہاں وہ جنابت جنابات وضو جی پاک, پاک, پاک, پاک ہو صحیح لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کا ارشاد شرما کئی مخصوص عبادات ایسی ہیں جن سے پہلے وضو کرنے کو لازم قرار دیا جی دی گیا اسی طور مسف مص... شریف پر ہاتھ لگانا جی قرآن کو چھونا ارشاد شرما لا مس المتحر اس سے وہی چھوئے جو پاک ہو پانچ وقت نماز اور نماز سے پہلے وضو کا حکم وا. بار بار بندہ وضو کرے گا تو اس سے بھی پاکی حاصل کرے گا है. پھر کس طرح سے پاکی حاصل کرنی ہے اس وضو میں کن کن اعضا کو دھونا ہے صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس وضو میں جو جو چیزیں دھونی ہیں ان کا تذکرہ بھی میں یعنی ہاتھ ہے چہرہ ہے اور سر ہے پاؤں ان کو دھونے کا حکم دیا پھر مسجدوں میں جانے والوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ اچھے کپڑوں کے ساتھ جسم سے بدبو نہ آ رہی ہو اچھا کپڑوں سے بدبو نہ آ رہی ہو منہ سے بدبو نہ آ رہی ہو یہ شریعت کا ہمیں حکم دیا گیا جس سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ طہارت کو پاکیزگی کو صفائی کو خوشبو کو اچھا رہنے کو پسند فرماتا ہے تو لہذا اسی انہی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو ایک بہتر زندگی بنانا چاہیے تاکہ ہم اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کر کے اپنے گھر کو اپنے معاشرے کو اور اپنے محلے کو ایک اچھا اسلامی اور صاف ستھرا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائے مفتی صاحب صفائی کی اہمیت پر آیات مبارکہ یعنی طہارت اب وہ طہرت باطنی اور طارت ظاہری یقیناً اس کی قسمیں بنتی ہیں تو نماز کے لیے جو ہے وہ طارت باطنی بھی چاہیے طارت ظاہری بھی چاہیے دیگر عبادت کے لیے بھی ہے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبات میں نظافت صفائی ستھرائی اس کے حوالے سے ہمیں کیا ارشاد فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم احادیث طیبہ کے اندر طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کا بھی تذکرہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری کے اندر جسمانی صفائی ستھرائی کا بھی ذکر ہے اور نہ صرف جسمانی بلکہ اپنے گرد و پیش کی بھی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے کا حکم ماشاءاللہ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارہ کا وطالعہ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے ستھرا ہے ستھرے کو پسند فرماتا ہے کریم ہے کرم کو پسند فرماتا ہے جب ہے سخاوت کو پسند فرماتا ہے تو تم اپنے سہنوں کو صاف ستھرا رکھو اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو ماشاءاللہ تو اس حدیث مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم جی نے اپنے گھروں کو صاف رکھنے کا بھی ذکر فرمایا سہنوں جی کا ذکر فرمایا اسی طریقے سے آپ علیہ صلاحم نے جسمانی طہارت کے اعتبار سے جہاں قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو وضو کا حکم دیا گیا غسل جی کا حکم دیا گیا اسی طریقے سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ارشاد فرمایا دس چیزیں بعض کے اندر پانچ چیزیں ذکر ہوئی کی فطرت سے ٹھیک ہے ان کا تعلق بھی صفائی کے ساتھ ہے جسے فرمایا انبیاء سابقین علیہ السلام کی سنت سے ہیں ختنہ کرنا منہ زیر ناف مونڈنا موچھے کم کرنا ناخن ترشوانا اور بغل کے بالک ہے کیا بات یوں ہی آپ علیہ اللہ سلام نے جمعے کے دن غسل کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا اور ہمارے ہاں فقہ حنفی کے اندر اگر لیں تو غسل کرنا جمعے کا سنت مبارکہ ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے عمل کی ترغیب بھی مسلمانوں کو دلائی گئی مسلمانوں کو یعنی ایک ہی کے غسل فرض ہونے کی صورت میں جی جی پاکی کے حصول کی ادائیگی وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جمعہ کو جو ہے وہ ہفتے میں ایک بار کم از کم از تو کم है है। از کم ہے کہ سنت के عمل کرتے ہوئے بندہ جو ہے وہ پاکیزگی جو ہے وہ اختیار کرے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے حضرت انی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ مونچھے اور ناخن ترشوانے اور بغل کے بال اخاڑنے اور منہ زیر ناف مونڈنے میں ہمارے لیے یہ وقت مقرر کیا گیا کہ چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں یعنی چالیس دن کے اندر, اندر اندر ان کاموں کو لازمی طور پر کر لیں ٹھیک ہے تو چالیس دن سے زیادہ چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے تو اسلام کے اندر جسمانی صفائی ستھرائی کے اندر فقط جو ہے وہ ایک ہی پہلو نہیں دیکھا گیا بلکہ اور دیگر پہلوؤں کی طرف روشنی جو ہے وہ ڈالی گئی کہ جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ضرورت سے زائد ہوتی ہیں انسانی اعضا کے ساتھ تو وہ اگر لگی رہیں گی تو انسان بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے تو نہ صرف اسے اسلام بلکہ فرمایا کہ انبیاء سابقین کا یہ طریقہ کار صح. صح. رہا ہے اور وہ ان چیزوں کو اختیار کیا کرتے تھے تو مسلمان بھی جو ہے وہ اختیار کریں صح. تو مسلمانوں کو گھر کی سب اچھا پھر ایک اور حدیث بنیاد دین والا دین کی بنیاد جو ہے وہ نزافہ کیا بات ہے کیا بات ہے تو اب علماء نے اس کی بہرحال کافی جو ہے وہ شروحات بیان کی کہ نظافت سے مراد کیا ہے فقط ظاہری نظافت لیں تو ایسا بھی نہیں ہے اور فقط باطنی نظافت لیں اور ظاہر کو جو ہے وہ گندہ رکھا جائے ایسا بھی نہیں دونوں چیزیں جو ہے وہ ساتھ ہیں دل بھی صاف ہو اور ظاہر بھی جو ہے وہ صاف ہو ظاہر بھی صاف ہو اور باطن بھی صاف ہو دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ ہوں بلکہ نبی اے پاک علیہ اللہ وسلم کا ایک لقب ہے نا مزکی جی یعنی جی امت کی جو ہے تسکیہ فرمانے والے اور اس میں غالبا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ امت کا ظاہر و باطن کا تسکیہ فرما دونوں کا دونوں کا تسکیہ کرتے ہیں دونوں کی صفائی نبی پاک علیہ صلی ان کو تہارت دیتے ہیں تو یہاں مفتی صاحب نے ہمیں نبی پاک علیہ السلط سے صفائی کی اہمیت کا ذکر کیا ایک میں ارز کرتا ہوں چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ علی سے میں نے ارز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پر پورے بال ہیں تو کیا میں ان کو کنگا کیا کروں تو نبی پاک علیہ السلۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ان کا اکرام کیا کرو تو اب بال ہیں تو بالوں کا اکرام کیا جائے ان کو صحیح رکھا جائے بال لوگ بالکل جو ہے وہ بال بکھرے ہوئے ہیں کپڑے بڑے عجیب و غریب ہو رہے ہیں اور بڑے عجیب و غریب انداز میں رہتے ہیں اور شاید اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے ہمیں دیکھیں گے اور لوگوں میں ہماری جو ہے کچھ گفتگو ہوگی ایک عجوبہ سا لگتا ہے تو یہ جو نظافت کے علاوہ چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے نبی پاک علیہ السلام السلام نے کنگا کرنے کے بارے میں اشاعت بالوں کا اکرام کرو دیگر روایت بھی اس طرح کی ہے تو اس طرح ہمیں صفائی ستھرائی اور اپنے ظاہر کو اچھا کرنے کا ارشاد فرمایا گیا تو لہٰذا ہمیں اسلام کی ان تعلیمات کو اپنانا چاہیے اور اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر اسلام کی جو سنت نظافت ہے وہ میرے اندر کس قدر رائج ہے کیا میں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا اپنے گرد و پیش کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں یا نہیں انشاءاللہ اس پر مزید کرام کریں گے ایک کال لیتے ہیں صلو اللہ اللہ الحبیب اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا صاحب ذرا یہ بتا کہ لوگوں میں ایک مشہور ہے لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے یہ کیسے ہے نصف ایمان کس طرح سے اس کی اللہ <تصح> مشید صاحب صفائی نصف ایمان ہے کیا پہلے سے بتائیں حدیث پاک ہے یا کوئی قول ہے اور اس, اس کا مطلب کیا ہے حدیث پاک ہے حدیث میں فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ٹھیک ہے فقط صفائی نہیں طہارت جس کوہارت خرید کرار دے ٹھیک اس کی مثال یوں لیجئے کوئی شخص اپنے بدن سے جو ہے وہ نیاست کو دور کرنے کے لیے یا بدبو کو دور کرنے کے لیے فقط جو ہے وہ اسپرے جو ہے وہ کر لے اور خوشبو جو ہے وہ لگا دے تو وہ شریعت متحرہ میں پاکیزگی اور طہارت نہیں ٹھیک ہے یہ فرمایا کہ انزلنا من مانتا ہو رہا اللہ نے پاکیزگی بھی اختیار کرنے کے لیے کس چیز سے پاکیزگی اختیار کی جائے اسے بھی بیان سوری کہ وہ بھی ہماری طرف سے نازل کردہ ہے اور وہ طہارت والی ہے ٹھیک ہے تو پانی سے ہوگی پاکی اور پاک پانی سے ہوگا تو اب اگر اس کے علاوہ صفائی اختیار کی جائے ٹھیک ہے یا یہ کہ ویسے تو جو ہے وہ صفائی اختیار نہ کرے جو صفائی تپاکیزگی اختیار کرنے کا حکم ہے اس کے اوپر تو کوئی شخص عمل نہ کرے جی گلی محلہ سب چیزیں تو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھے اور خود نہ وضو کرے نہ نماز پڑھے اور خود اسلے جنابت میں مبتلا رہے صحیح اور اب وہ یہ کہے کہ جناب میرا نصف ایمان جو ہے وہ مکمل ہوا, ہوا ہے نظافت نہیں ہے صرف ظاہری ہاں ہے صرف ظاہری ہے اور ظاہری کے اندر بھی جو شریعت متحرہ کو مطلوب وہ وہ ہے وہ نہیں وہ ہے وہ ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں یہ نصف ایمان نہیں علماء نے بڑی پیاری سبھی سے مبارک کی جو ہے وہ شرح بیان کی ارشاد فرمایا کہ سے ظاہری پاکی جو ہے وہ مراد ہے ٹھیک ہے فرمایا چونکہ ایمان گناہوں کو مٹاتا ہے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے سگیرہ کبیرہ جو کچھ پہلے کیا ہے کوئی شخص غیر مسلم تھا مسلمان ہوا سارے پچھلے گناہ مٹ گئے کیا بات ہے ماشاءاللہ اور اللہ فرمایا کہ وضو جو ہے وہ سغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو اس اعتبار سے ایمان کے مقابلے میں ایمان تو پورا ایمان ہوا اور یہ چونکہ سغیرہ کو مٹاتا ہے لہٰذا یہ نصف ایمان اسی طرح ارشاد فرمایا کہ ایمان باطنی عیبوں کو بھی جو ہے وہ مٹا دیتا ہے جبکہ وضو جو ہے وہ ظاہری ایبو کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے ظاہری جو ہے وہ نجاستوں کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے تو اس اعتبار سے کہ وہ ظاہر باطن سب کو جو ہے وہ کر دیتا ہے اور یہ فقط ظاہر کو کرتا ہے یوں نصف ایمان ہے پھر ایک اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ تہارت کا اجر اس کا ثواب بڑھ کر نصف ایمان تک پہنچ جاتا ہے اب اجر دیکھیں جب بڑھے گا تو اجر کس چیز پر ملے گا اجر ملے گا طہارت شرعی پہ اس پاکیزگی پر جو شریعت جو شریعت کو مطلوب ہے وہ وضو ہے وہ غسل ہے اور پھر جہاں پر علماء نے یہ بیان فرمایا کہ بنیاد دین کی نظافت پر ہے یا طہارت کو نس ایمان قرار دیا گیا تو فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ فقط جو ہے وہ ظاہری پوشاک اور لباس جو وہ خوش نما اور خوش لباس ہو جائے تو جو ہے وہ ایمان کامل ہو جائے فرمایا ایسا نہیں ظاہر اور باطن دونوں پاک ہونے اللہ اللہ, اللہ, اللہ اللہ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو شرط ہے نماز کی طہارت فرمایا کہ حقیقت میں وہ شرط جب پوری پائی جائے اے اے اے اے کہ جب انسان کا باطن بھی یوں پاک ہو کہ سارے گناہوں سے اپنے آپ پاک کرے اور ظاہر کے اندر جو ہے وہ ظاہر یا پھر فرمایا کہ صحابہ کرام علی مردوان جو ہے وہ زیب و زینت میں نہیں لگے رہتے جی جی, جی اس سے جی جی بھی منع فرمایا حمال گیا ہاں اس سے بھی منع فرمایا گیا کہ انسان جو ہے وہ زیب و زینت کے اندر لگا رہے عورتوں کی طرح جو ہے ورک فیشن میک اپ میں لگا رہے نہیں اس سے نہیں اس سے بھی من پانچ لوگ اسی طرح ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کی جب بات ہوتی تو وہ اسی چیز کو لیتے اب اپنے چہرے کو تو بہت اچھا بنا رہے ہیں اپنے بال اسٹائل کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے لباس کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ جو شریعت کو مطلوب چیز ہے اچھا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو چہرے کی صفائی اور یہ منع ہے جہاں تک شریعت دیکھیں یہ کیوں رہے ہیں یہ اس پر دار کہ اگر کوئی یہ کر رہا ہے اس لیے کہ میں تکبر لوگوں پر کروں گا تو گویا کہ ظاہری طہارت کے ذریعے سے جو باطنی تہارت گندا کر دیبر اللہ تہارت تو وہ ہو کہ باطن اور ظاہر جو ہے وہ دونوں کے پاکی تہارت کا ایک حصہ حاصل کر رہا ہے اور جو اصل تہارت ہے اس کو جو ہے وہ ناپاک جو ہے وہ کر دے رہا ہے تو اگر تکبر کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ زیب و زینت اختیار کرتا ہے لوگوں پر تکبر جو ہے میں کروں گا تو یہ تو اس کا یہ پاکین ہی ہے یہ اس کا نصف ایمان کہاں سے بالکل بلکہ یہ تو ایمان کی جو حقیقت ہے اس سے جو ہے جو ہے وہ دور کرنے والا ہے تو صفائی ستھرائی بھی ہو سب چیزیں ہوں لیکن شریت متحرک دائرہ کار میں رہتے ہوئے جیسے غیر مسلموں کو دیکھ لیں کہ ویسے تو وہ بڑے جو ہے وہ صاف ستھرے شاید جو ہے وہ رہنے کی کوشش کریں بلکہ اگر بندو آ رہی ہو تو جو ہے وہ چلیں چار قسم کے پرفیوم لگا دیے لیکن کیا یہ پاکیزگی ہے یہ پاکیزگی نہیں ہے یہ تو وہی ہو گیا کہ آپ نے یا سب کو اوپر ریپر سے جو ہے وہ ڈھانپ یا جیسے وہ باتھنگ ٹب ہے تو اس کے اندر ہی جو ہے وہ نہایے نکل گئے تو جناب یہ نہیں کے جو مطلوب ہے وہ تو یہ تک کہتے ہے کہ پانی میں جو ہاتھ چلا گیا تو یہ پانی مستعمل ہو گیا اس مستعمل پانی سے وزول اصول جو ہے وہ نہیں ہوتا اور پاکیزگی کے اندر دیکھیں گے کتنی بات ارشاد فرماتی ہے کہ اگر کتے نے جو ہے برتن کو چاٹ لیا hmm. تو کہتی ہے اس کو پانچ بار دے بعض حدیث میں آیا کہ سات مرتبہ جو ہے وہ Allah اسے دھویا جائے تو کتنی جو ہے وہ پاکیزگی جو ہے وہ مطلوب ہے متحرہ ماشاء اللہ اسلام نے جی جی اب دیکھیں کلی کرنا یہ اسلام نے سکھایا ہے اس سے پہلے لوگ جو پاکیاں حاصل کیا کرتے تھے ان میں یہ نہیں سبل کے بعد قوموں کا باقاعدہ آدیش میں تذکرہ ہوا کہ یہ لوگ ایسا نہیں کرتے تمہیں ایسا کرنا ہے جی میں پانی چڑھانا جیسے ماشاء اللہ ویسے پورے چہرے کو ڈھولیا جاتا ہے پورے جسم پر پانی بہالیا جاتا ہے ناف میں پانی کون جو ہے یہ چیز اسلام نے سکھائی غسل کے دوران تو خاص طور پر فرض کرار دیا گیا اگر ایسا نہیں ہوگا تو فرض نہیں اترے گا ٹھیک ہے اور وزو میں سنت موقع اللہ جس کے ترک کی عادت بنا لینا بھی گناہ اچھا یعنی اس پر تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے پاکی جب حاصل کرنی ہے تو صرف ظاہر پر نہیں صحیح ان کے اندر کون جا کر دیکھتا ہے مسواق شریف کو دیکھیے صحیح حضور علی صاحب اسلام کی سنئے حضور علی صاحب السلام سے پہلے بھی انبیاء کی سنت صحیح لیکن کس طرح نظافت کو لانے والی ہے ہم ماؤتھ فیشن مختلف آج کل استعمال کیے جاتے ہیں وہ تو استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب اس کا اثر گیا تو بدبو دگنی ہو جاتی صحیح لیکن جب بندہ مسواق استعمال کرتا ہے انبیاء کی سنت ہے رب کو راضی کرنے والی ہے اور جب کرتا تو اسے ویسے بھی سکون ملتا ہے کر کے کہ رگوں کو سکون ملتا بلکہ میں ہسٹری پڑھا تھا تو اس میں جو ہے وہ ورلڈ کی ہسٹری میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بہت ساری قوموں نے جو صفائی ستھرائی سیکھی وہی مسلمانوں سے کئی قوموں کے اندر نہانے کا رواج نہیں تھا کئی کئی سالوں تک جو وہ نہیں نہایا کرتے کسی بات کر رہے ہیں جی جی بالکل ایسا تھا یعنی ان میں تو بلکہ ابھی جو قریبی جو ہے وہ مملکتیں جو آگے پیچھے ہوئی دنیا کے ایک نئے جدید نقشے سے پہلے کی اب اگر آپ بات کریں تو اس میں کئی بادشاہوں کا ان کے تذکرہ ملا کہ جناب انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم جو ہے وہ نہیں نائیں گے اتنے جو ہے سال تک کسی بھی بات کے اوپر کھا لی جاتی قسم کے یہ ملک فتح نہیں ہوگا تو میں یہ کام نہیں کروں گا تو اس وہ اس کے اوپر کام کیسے کرا اب وہ یہ قسم کھائے کہ جناب جب تک سنا جنگ میں مجھے جو ہے وہ نہیں ہوگی تو میں جو ہے وہ نہاؤں گا تو سات سال تک وہ نہائے گا آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ اسلام نے صفائی ستھرائی کا نظام دیا انسانوں کو دیا کہ بھائی صفائی اور نہ رہیے انقلاب ماقوص آ گیا ہے کہ ہم صفائی ستھرائی میں مثال غیروں کی دیتے ہیں ہاں حالانکہ اسلامی مثال اور اسلامی نظام جو ہے وہ اصل میں ہم نے پڑھا آپ اکیلا دیکھیں حدیثی باغ میں فرمایا کہ مسلمان کو ایزا سے متعلق فرمایا گیا کہ جو مسلمانوں کو یہ درد دیکھیں کتنا پیارا دیا گیا آپ اس بات سے کہ راستوں کے اندر بولو براز کرنے سے منع فرمایا گیا ٹھیک ہے بلکہ فرمایا کہ جس نے راستے میں کوئی گندگی ڈالی اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہونی ہے فرمایا کہ مسلمانوں کی لانت کا مستحق ہو گیا تفر اللہ،, اللہ تو ترغیب بھی دی گئی طارت اور پاکیزگی کی اور معاشرے کی صفائی کی اور جو اس کے برخلاف چلا اس کے لیے ویدے بھی بیان کی گئی دیکھ. کہ یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ یہ طریقے کار نہیں ہے مسلمان تو دوسروں کو تکلیف اور ایزا سے بچاتا ہے اور جب. پھر اگر آپ صفائی ستھرائی کی بات کریں تو اس میں بہت بڑا عمل دخل حقوق کے کا ہے بالکل ہے اس سے جو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں صفائی ستھرائی کا اسلام نے جو نظام دیا اس کو اپنانا چاہیے خالد بھائی ساتھ ہی آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں ہم صفائی ستھرائی پہ بات کر رہے ہیں تو شاید لوگوں کے ذہنوں میں اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ شا... کیا صفائی ستھرائی سے مراد خالی نماز کے لیے وضو کرنا ہے یا روزانہ نہ لینا ہے یا ہفتے میں دو دن نہ لینا ہے کون کون سی چیزیں مطلوب ہیں شریعت کو صفائی ستھرائی میں اکر جی تفصیل ہے کچھ آپ اس طرح بیان فرما دیں کہ جن کی طرف بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ جن کی صفائی شریعت چاہتی ہے جی جن چیزوں کی شریعت صفائی چاہتی ہے بنیادی سا اصول تو یہ دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلیم المسلمسانی ویدی ٹھیک ہے من لسانی ہی ویدی یہ تو ایک خاص قید ہے لیکن اس کی بنیادی بات دیکھی جائے تو مسلمان وہ ہے جس کے ایزا پہنچانے سے دوسرے مسلمان محفوظ ٹھیک ہے ہمارا اگر کردار بدبودار ہو हुँ. تب بھی دوسرے پر ایفیکٹ کرتا ہے सही. لیکن ہمارا ہار اگر بدبو دار ہو بھی تب بھی دوسرے کو ایفیکٹ کرتا ہے ہم منہ سے بدبو آ رہی ہوگی بال گندے ہوں گے حضور علیہ سات وسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی ایک شخص آیا حضور علیہ صاحت السلام کی بارگاہ میں بال بالکل اس کے بکھرے ہوئے تھے حضور علی السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے بال سوار کراؤ بلکہ اس طرح کی بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور نے جو ہے ناراضگی کے الفاظ ارشاد فرمایا اشارہ اس طرح فرمایا کہ اس کو جو ہے ناراضگی کا انداز صحابہ کرام نے بیان کیا جی یہ ایک حدے حدیث میں ارض کر رہا ہوں اس میں یوں ہے کہ حضور ارساد وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے بال سوار کرا وہ چلا گیا پھر جب دوبارہ بال اپنے ٹھیک کر کر آیا تو حضور ارشاد وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اگر بال سوارے تو یہ زیادہ اچھا نہیں ہے اس سے کہ بال بکھیر کر بندہ شیطان کی گویا شکل بنا oh, oh. شیتان کو ویسے ہی کس قدر برا تصور کیا لیکن اپنے آپ کی صفائی کا خیال نہ رکھنے والے کو حضور علیہ ساتو سرام نے اس طرح سے تشریح دے کر hai hai. گویا شیطان کی طرح شکل بنا رہا ہے اور ایک اور بات کہ طہارت ایک الگ معاملہ ہے پھر طیب ہونا یہ ایک الگ معاملہ Allah. Allah. کہا جاتا ہے کہ ظاہری پاکی کو طہارت کہتے ہیں hmm. اور باطنی پاکی جو ہے اس کو طیب ہونا کہتا ہے باطنی طور پر بھی ایک ایک ایک ایک ایک پاک ایک ایک ایک ہو لیکن لفظ نزافت جی جو ہے نا جی یہ جی دونوں کا جامع ہے جی کیا بات بندے ہے کا ظاہر بھی پاک ہو جی باطن بھی پاک جی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ستھرا ہے پاک ہے اور اس ستھرے رہنے والوں کو سترگی کو پسند فرماتا ہے نظافت نظافت من یہ ایمان سے ہے تو یہاں بھی دونوں ہی پاکیاں مراد ہیں مفتی خان نعیم و رحمۃ اللہ نے نظافت کے تحت لکھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی ظاہری باطنی پاکی کو پسند فرماتا ہے لہذا بندے کو چاہیے اب وہ بات کس کس چیز کو پاک رکھنا ہے کس کس چیز کو صاف رکھنا ہے فرمایا لہذا بندے کو چاہیے کہ ہر طرح پاک رہے جس نفس روح لباس بدن اخلاق غرض کہ ہر چیز کو پاک رکھے جیسا. صاف رکھے اقوال افعال احوال عقائد سب درست رکھے اللہ تبارک مطالعہ ایسی نظر اللہ اکبر اللہ ابر اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہمیں ہر چیز کی صفائی کا اور پاکزی کا حکم دے رہا ہے تو اس سلسلے کے ذریعے دیکھیں اپنے اندر جذبہ پیدا کریں اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کو ظاہر و باطن کے اعتبار سے اچھا کرنے کی کوشش کی جائیے کچھ کال لیتے ہیں پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جی پہلی کال دیجئے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ باب الحسین اختاری نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں ماشاء اللہ بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے حضور صفائی ستھرائی کی گفتگو کی جا رہی ہے روزانہ نہانے یا دن میں دو مرتبہ نہانے اور روزانہ کپڑے بدلے اس کی نیت سنت ندافت پر عمل کرنے کی ہے تو کیا اسے ثواب ملے گا جواب عنایت کرنا جزاک اللہ خیر عام جی مفتی صاحب روزانہ نہانے اور روزانہ کپڑے بدلنے بلکہ بعض میں دو دو مرتبہ نہاتے ہیں صبح جاتے ہوئے بھی نہاتے ہیں واپس جب رات میں آتے تب نہاتے ہیں تو اس طرح کیا کیا اچھا دو دو کپڑے بھی بدلتے ہیں بسا اوقات تو اگر اس کو سنت نزافت کی نیت کرے تو ثواب ملے گا بالکل نیت اگر اچھی ہوگی نزافت کی نیت ہوگی تو بالکل کر سکتے ہیں हुم. یعنی وہی بات ہے کہ ہر وقت ان چیزوں کے اندر ہی مصروف نہ رہے صحیح اور نہ یہ ہو کہ جو وہ گندہ جو کام کاج پر لوگ جاتے ہیں صبح جو ہے فریش ہو کر جاتے ہیں واپس پورے دن تھکار کے واپس آتے ہیں تو گھر والوں کے لیے بھی نظافت اختیار کرنی چاہیے کہ باہر والوں کے لیے بھی ہوتا ہے باہر تو بڑے صاف ستھرے جو ہے ان کا معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے جی تو بالکل گھر والوں کے لیے بھی جو ہے وہ نظافت اختیار کی جائے بلکہ عباس اللہ تعالیٰ فرمائے فرمایا کہ میں بھی اپنی بیوی کے لیے اسی طرح سنورتا ہوں جس طریقے سے وہ میرے لیے جو ہے اللہ سنورتی اللہ تو گھر والوں کے لیے بھی اختیار تو بالکل دو وقت نہانے کے اندر جب ضرورت اور حاجت ہے, ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں یوں ہی لباس تبدیل کرنے میں بھی حرج ہے صحیح ہے یعنی نیت اگر آپ کی اچھی ہے تو انشاءاللہ شاء آپ کو ثواب ملے گا جی ایک اور کال دیجیے گا عمران اباری ممین آباد شہر ہند سے عرض کر رہا ہوں کیا اگر کپڑوں پر کیچڑ اٹھ جائے تو اس حالت میں ہم نماز ادا کر سکتے ہیں اگر ہمیں پتا نہ ہو تو ہماری نماز ہو جائے گی برائے خیال ضرور دیکھیے کیچڑ میں تو اولن یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیچڑ پاک ہے یا ناپاک ہے تو کیچڑ تو پاک بھی ہو سکتا ہے کیچڑ ہونا ناپاکی کی مستلزم نہیں ہے یعنی ہر کیچڑ نہیں تو اب آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں ہاں ایک ہے نماز کا ہو جانا کہ پڑھیں گے نماز ہو جائے گی لیکن اگر کسی کے کپڑے اتنے زیادہ کیچڑ میں وہ ہو گیا ہے کہ وہ ایسا لباس پہن کر دنیا میں کسی معزز جگہ پہ نہیں جائے گا شادی میں نہیں جائے گا کسی آفس میں انٹرویو دینے نہیں جائے گا تو اب وہ یہ سوچے میں وہاں تو نہیں جا رہا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ جو سب سے زیادہ معزز ہے وہاں کیوں جا رہا ہوں تو لہٰذا اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں جس کی استطاعت میں بھی ہے کہ وہ کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں بعض لوگ جو ہے وہ لاپرواہی اختیار کرتے ہیں کپڑوں پہ جو ہے وہ میلہ کچے لگا لگا ہوا یا کام کاج کے کپڑے ہیں احتیاط بھی نہیں کرتے بس ہاں ہاں کام کاج کے کپڑے چلے یا نماز اسی میں پڑھ لیتے ہیں گھر جانے کے لیے کپڑے چینج کریں گے نماز اسی میں پڑھ لیں گے یہ صحیح صحیح مناسب نہیں اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کپڑوں سے بدبو آ رہی تو جی جی مسجد میں جائز دوسرا جی جی یہ جی دیگر نمازیوں کو اگر ہنائی کی تو یہ بھی جو ہے وہ مناسب نہیں صحیح. ہے ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے تو مسجد میں جاتے ہوئے یا مجمے میں کہ آپ کی وجہ سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ تکلیف نہ اٹھائیں یا آپ کی وجہ سے وہ اس نیکی سے دور نہ ہو جائیں صحیح تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں ایک اور کال دیجیے گا ماشاءاللہ سلسلہ حسن اسلام اور موضوع تو بہت ہی پیارا ہے صفائی ستھرائی اور ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے اسلامی بھائی بھی تشریف فرما ہے تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں میز ہے کہ مفتی صاحب صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہم اپنے ظاہر و باتین کو کیسے صاف ستھرا جس کو ہم یوں کہیں کہ شریعت کے مطابق سنتوں پر عمل کر کے ہم اس کو نورِ ایمان سے روشن کر سکتے ہیں اس پر مدنی پولیس آج فرمائیے ماشاء اللہ کچھ مدنی پھول تو آپ نے سوال میں ہی رشاط فرما دیے ریویو بتا دیا باقی انشاءاللہ مفتی صاحب بیان کریں گے سنتوں بھری زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ شاء ظاہر بھی پاک ہو جائے گا باطن بھی پاک ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سیرت طیبہ پر عمل کیا رہے تو انسان جو ہے دن و دنیا اور آخرت میں سب جگہ کامیاب ہی کام ہو جاتا ہے ماشاء پھر یہ کہ دعوت کا مدنی ماحول اختیار کر لیں یعنی yani جو باطن کی چاہتا ہے صفائی چاہتا ہے نظافت چاہتا ہے تو مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے الحمدللہ. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سے دعوت اسلامی ہمارے ہمارے باطن کو یعنی غیبتوں چگلیوں اور بدگمانیوں اس طرح کے گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرتی ہے ذہن دیتی ہے عشق رسول کا نور عطا کرتی ہے خوف خدا عطا کرتی ہے ساتھ میں ہمارے ظاہر کو بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی و سلم کا آئینہ دار بنانے کی کوشش کرتی ہے تو آپ اپنے ظاہر و باطن کو اچھا کرنے کے لیے اگر مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے کہیں بھی اگر آپ رہتے ہیں اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں دعوت اسلامی کے افطار اچھا ان ہمر باطن کی پاکستگی کے لیے بسورت سوالات ترغیب دی گئی ہے تو اس کو روزانہ پور کر کے ہر ماہ جمع کروانے کا ایک ذہن بنا لیں گے ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے دلے دلے ہمارے اندر آتی جائے گی اور ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی خالد بھائی نظافت پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور نظافت پر مدنی پھول دیے جا رہے ہیں نظافت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کس طرح کا تھا تو آپ کچھ انداز فرمائیں ایک بات تو یہ ہے کہ تیرے تو وصف بس اے بے تناہی اللہ, ہے اللہ, ہے اللہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حضور علیہ السلات وسلام تو تمام خوبیوں کے جامع ہے اللہ تبارک وطی عطا سے لیکن ایک خوبی یہ ہے حضور ع صاسلام ری انما بوئس تو معلم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے ایسے کریمہ میں رب العالمین نے رشاط فرمایا کمارسلم رسول علیہ کم آیاتی کم حضور علیہ صاحب السلام کی بہشت کا مقاصد میں سے ایک مقصد بیان فرمایا کہ حضور علیہ صاحب السلام تمہارا تزکیہ فرمانے والے روایت میں حضور علی صاحب السلام نے رشاط فرمایا کہ جو لباس تم پہنتے ہو اسے ستھرا رکھو ٹھیک اور اپنی سواریوں کی بھی دیکھ بھال کرو اللہ اللہ نہ صرف اپنا اپنے ساتھ مل کا جو چیزیں ہیں جو کام میں آنے والی چیزیں ہیں فرمائے ان کی بھی دیکھ بھال کرو اور تمہاری ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو لوگ تمہاری عزت Allah Allah Akbar, Allah Akbar کی اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی پرا گندا شخص آئے گا اچھا اولیا نہیں ہوگا تو اس کی طرف دیکھنے کا اتنا مزہ بھی نہیں آئے گا لطف بھی نہیں آئے گا حضرت اللہ عبدالرف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت اور حکارت محسوس کرے اس سے بچا جائے ٹھیک خصوصاً کون لوگ بچے فرمایا جو حکام ہیں جو علماء ہیں جو معززین ہیں ان لوگوں کو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے لوگوں اور یہی بات دیکھیں حضور علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مرجا الخلائی کے کیا بات ہے مختلف وفود جو حضور علی صاحب السلام کی بارگاہ میں آتے تو حضور علی صاحب السلام نے ان کے لیے خاص کپڑے رکھے ہوئے تھے خاص لبا علی صاحب السلام کے لباس تھے وہ زیبت فرمایا ایک حضور نے ارشاد فرمایا ان ضلع ٹھیک ایک بندہ جس اسٹیٹس سے آپ کے پاس آیا ہے ظاہری طور پر حضور کے اسٹیٹس کو بھی کوئی میچر نہیں کرتا वा, वा کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے بالکل لیکن ظاہری طور پر اس کے سامنے ایسے جایا جائے کہ اس کی طبیعت بھی اچھی ہو اس کو آیت کریمہ میں جنت کا ایک حسن بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ اقواب مغد آہ جنت میں جو کوزے ہوں گے یہ جو برتن ہوں گے جن سے پیئیں گے شہد دودھ پیئیں گے اور جو نہرے ہیں ان سے خراب ہوں گے وہ ترتیب سے رکھے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے صاحب دامت دعوت برکاتوں نے اس آیت کریم کے تحت لکھا کہ دیکھیں جو بھی چیز ترتیب سے رکھی ہو کسی کے صاف ستھرے کچن میں جائیں بہت اچھا ماربل سے بنا ہوا ہو اور بہت ویل well ڈیکوریٹڈ ہو لیکن برتن اس میں بے ترتیب پڑے ٹھیک ہے تو وہاں داخل ہوں گے طبیعت اچاٹ ہو جائے گی طریقہ نہیں ہے تو چیزیں ہوں بھی ساتھ اور پھر ان کو استعمال بھی ڈھنگ سے کیا جنت کی خوبصورتی یہ بیان کی گئی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا قد افلح من افلا کامیاب وہ ہوا جو خوب ستھرا ہوا جس نے پاکی حاصل کی اس کے تحت مفتی خان نعیمی رحمتہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ تجکہ کے بارے میں کئی اخوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا لیا کیا بات بول جی ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد نماز کے لیے تہارت حاصل کرنا ٹھیک ہے پھر فرماتے ہیں کہ صوفی کرام کے نزدیک تزکیا کا مطلب دل کو برے عقیدے اللہ اور اللہ برے خیالات اور تصور غیر سے پاک کرنا سبحان اللہ پھر فرماتے اللہ ہیں اللہ کہ دل کی صفائی تین طرح سے ٹھیک ہے یا تو وہبی ہوگی, ہوگی یا کسبی ہوگی یا آتا ہوگی ٹھیک ہے وہ تزکیہ پیدائشی ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ سفائی فطرتن ہوتی ہے فطرتن ہوتی ہے ٹھیک یہ پیدائشی ہوتا ہے کسبی اپنے اعمال سے جبکہ اتائی کسی کی نظر سے ہوتا ہے جیسے بادل اور سورج دور رہتے ہوئے بھی زمین کی گندگی کو پاک کرتے ہیں واہ کیا بات ہے دور لیکن پھر بھی پاک کر دیتے ہیں کہتے ہیں ایسے ہی اللہ والوں کی نظر دور رہ کر بھی کیا دلوں کو دھوڈا کیا, کیا بات کیا بڑی پیاری بات آپ نے طریقت کے حوالے سے بھی کہہ دی کہ ظاہر و باطن کی ستھرائی کے لیے یہ چیزیں ہیں اور اللہ والوں کی صحبت ظاہر کو بھی اچھا کرتی ہے باطن کو بھی اچھا کرتی ہے اسی دوران انہوں نے خالد بھائی نے چیزوں کے اپنی نبی پاک علیہ اللہ وسلم کا جو فرمان بیان کیا کہ اپنی سواریوں کو بھی صاف ستھرا رکھو پھر قرآن پاک کی آیت کے تحت جو بیان کیا کہ ترتیب جو ہے اس پورا انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا عمل دخل ہے اب ہم دیکھیں کہ ہماری جو چیزیں ہیں مثال ہمارے لباس ہماری پہننے چادر ہے ہمارے چپل ہیں ہماری سکوٹر ہے ہماری گاڑی ہے ہماری کتابیں ہیں ہماری کتابوں کے رکھنے کا ایک ریگ ہے ہماری الماری ہے ہمارا کچن ہے ہمارا گھر کا واش روم ہے ہمارا ڈرائنگ روم ہے ہمارا کمرہ ہے اسی طرح ہماری گھڑی ہے استعمال چشمہ ہے یہ تمام چیزیں صاف ہے یا نہیں ان تمام چیزوں کے صاف رکھنے کا بھی ہمیں التزام کرنا چاہیے نگرانی شرح دامت برکات ان نے ایک مرتبہ اشاعت فرمایا تھا جامعہ کا تربیتی اجتماع تھا اس میں با, آ, صفائی کے موضوع پر آپ نے بیان کیا تھا اور کہ امیرت دامر رکات عالیہ کی سیرت میں بھی نظافت بہت زیادہ ہے یہاں تک فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ امیر لسنت اپنے ہاتھ کی گھڑی کو بھی صاف کرتے ہیں اور یہاں تک میں نے دیکھا کہ آپ والی اپنے چپلوں کو خود دھوتے ہیں اور ان کو بھی صاف रखने رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم जो جو ہے صاف ستھرا رہنے کے لیے کوشش تو کرتے ہیں مگر کبھی غور کریں ہم ایک آدمی ہے ایک انسان ہے وہ اس کو اوپر سے نیچے تک آپ دیکھیں گے تو کپڑے بھی صاف ہوں گے اس کا چہرہ بھی صاف ہوگا ہاتھ بھی صاف ہوگا اماما بھی صاف ہوگا لباس بھی صاف ہوگا مگر جب چپل کی طرح نظر اس کی وقعت دل میں بیٹھ رہی ہوتی نا وہ ختم ہو جاتی ہے یا پاؤں گندے ہوتے ہیں پاؤںس بندہ نہیں دھوتا صحیح سے وہ صاف نہیں ہوتے تو لہذا ہر چیز کی صفائی کا ہمیں التزام کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو نظافت ظاہری ہے وہ اچھی ہو جائے اور دیکھنے والے کو ہم بھلے لگیں اور سامنے والے کی کا ہماری طرف میلان ہو ہم سے وہ گن نہ کھائے نہ ہمارے کردار سے گن کھائے نہ ہمارے ظاہری آفاظ سے گن کھائے نہ ہمارے ظاہری حریے سے گن کھائے بلکہ ظاہر و باتین میں ہماری بہتری ہو اور ایک اچھی ہمارے پاس ہمارے پاس, ہمارے پاس اس کے پاس خوشبو جائے اچھا میسج جائے نبی پاک علی علیہ السلام سلام مفتی صاحب سرکار کو خوشبو کی حاجت نہیں تھی سرکار کا, مبارک کا خود خوشبو, خوشبو, خوشبو سرکار سرکار تھا دے دے لوبان کی تو یہ کتنی سرکار کی طبیعت میں, نظافت تھی تو ہم لوگ اگرچہ ہمارے میں خوشبو تو نہیں ہوتی مگر کیا ہم خوشبو کے استعمال میں سنت کی نیت کرتے ہیں یا خوشبو کا استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں یہ بھی دیکھیں کہ ایک نزافت ہے کہ دکھانے کے لیے لوگوں کے لیے ہم میں سے شاید بہت سارے لوگ وہ نزافت تو پھر بھی اختیار کر رہے ہیں جیسے شادی میں جانا ہے تو जो ہے وہ نزافت جو ہے کریں گے مگر وہ عام جیسے ہے تو پھر اچھا اب آم میں بھی بس بعض لوگ ہیں وہ آپ کی باتیں وہ بالکل آپ کو سوٹیڈ بوٹیٹ لگیں گے لیکن گھڑی کے پٹے کے اندر کو کون دیکھ نہیں دیکھتا چشمہ چشمے کو جو ہے وہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اب اس کا یا جے وغیرہ کے اندر کوئی چیز اگر اس طرح کی پڑی جس کی صفائی کیا ہے تو اس کے یا گھر والوں کے گھر میں یار گھر میں کیا صفائی ہے گھر میں کیا تیار ہونا بستر ہے تو یہ جو ہوگی نا طبعی نزافت اپنی یعنی نظافت کے دیکھیں یہ بھی تو فائدہ ہے نا کہ آپ خود بھی تو نظافت کے اندر اچھے ماحول کے اندر اچھا اپنے آپ کو محسوس کریں گے آپ کے ذہن میں اچھے خیالات آئیں گے آپ جو ہے وہ خوشنما جو ہے وہ زندگی گزاریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے باہر نظافت والی صورت اختیار فرمائیں اپنے گھر میں بھی اختیار فرمائیں فرمائی جی نے بھی اختیار فرمائی تو ہم نظافت کو فقط یوں نہ اختیار کریں کہ نہیں ہے نا لوگوں کے لیے اور جو یہ لوگوں والی ہوتی ہے اس میں پھر بس اوقات جس کی عادت اصل یہ ہے نا کہ نہیں کرنی تو وہ ہو سکتا ہے بس اوقات لوگوں کے سامنے بھی کوئی نہ جی دی کوئی دی چیز رہ جائے دی دی پوری دی دی تو کوشش کر لی لیکن ہو سکتا ہے کوئی جگہ جو ہے وہ رہ جائے پورا نہ ہو سکا پورا نہ ہو سکا اور جہاں طبی طور پہ نزافت ہوگی پسند ہوگی کہ یار مجھے یہاں پر جو ہے نا وہ مٹی بھی جو ہے وہ پسند نہیں ہے میں اگر بیٹھوں گا تو اسے جو ہے وہ صاف کروں گا چاہے میں اکیلے میں بیٹھوں چاہے جو ہے بیٹھ کے سامنے جو ہے وہ بیٹھوں تو طبی طور پر ایک مسلمان کو جو ہے وہ نزافت پسند ہونا چاہیے نفاست پسند ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا جو خیال رکھے لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ جو ہے اپنے ماتحتوں کے اوپر یہ وہ گرشتے برستے رہیں صاف نہیں رہتے ہو چپل دیکھ رہے ہو تو اپنا خود بھی جیسے اگر کبھی یہ ہوا کہ آپ کا ٹیبل صاف نہیں تو خود بھی اٹھ کر جی وہ صاف کریں گے خود اٹھ کر تو صاف نہیں کر رہے نہیں بیٹھے میں, اس کی اس کی صفائی میں مجھے تکبر اب اس کی صفائی میں مجھے تکبر آ رہا ہے تو یہ میرا بات باطن جو ہے وہ ہو رہا ہے دونوں چیزوں کہ میری وہ اس کو صفائی کے لیے میں خود بھی اٹھ جاؤں اس کی صفائی میں جو ہے وہ خود بھی کر لوں اور اپنے اندر بھی باہر نزافت اور نفاست بھی ہو اور وہی بات کہ ظاہر کے ساتھ کو بھی ایک شخص سے بڑا جو ہے وہ خوش وہ ہے جو لباس اچھا ہے اور منہ سے گالیاں بکرا سامنے والے سے جو تمیز سے بات, بات نہ کرنا کر رہا ہوں تو اس کے لباس کا اچار ڈالے گا کوئی <laughs> اچھا <تو> کام <laughs> نہیں ہوگا اس کا <laughs> نا تو اس کی باتوں کا بھی جو ہے وہ عمل دخل ہوگا اس کے کردار لیے وہ ہو جائے گا متاثر مگر جب اس کے کردار کو ملے گا تو بلے گا جو ہے وہ اور انبیاء اکرم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے یعنی انبیاء اکرم علیہ السلام کی یہ صفات میں سے ہے کہ وہ کبھی بھی ایسے کسی مرض کے ساتھ متفق نہیں ہوتے جن سے لوگ متنفر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے جزام یا کوڑ وغیرہ انبیاء ہم یہ کیا اس کے پاک ہوتے ہیں وجہ یہ کہ لوگوں کا رجوع ان کی طرف صحیح صحیح تو بالخصوص جو علماء ہیں हुँ یا مبلغین ہیں بہت سارے ہمارے ناظرین دعوت اسلامی سے جو ہے منسلک ہو رہے ہیں مبلغین ہیں ان کے لیے بالخصوص یہ ہے کہ آپ چونکہ مبلغ ہیں آپ سامنے والے کو نیکی کی دعوت دینے جا رہے ہیں چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ٹھیک ہے مسلمان وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو سکتا ہے فاسق بھی ہو سکتا ہے تو اس کو قریب کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی طرف لانے کے لیے اولاً وہ آپ اس کے پاس نمائندہ ہے غیر مسلم کے پاس تو مسلمان ہی نمائندہ ہے اسلام کا تو آپ کا جو ہے وہ ظاہری جو ہے وہ خوش لباسی اور خوش اخلاقی دونوں چیزیں اس کو جو ہے آپ گوئے کہ اسلام کے نمائندے بن کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ایک دین کی دعوت دینے والے کے لیے مبلک کے لیے کہ وہ ظاہر اور باطن اور اخلاق ہر اعتبار سے کردار کے اعتبار سے پاک صاف اور نظافت اور نفاست ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کی یقیناً اس میں ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھول آئیے کچھ مزید کوز لیتے ہیں جی میں ہند کے شہر دہلی سے اے, بول رہا ہوں سید شہزاد علی میرا سوال یہ ہے کہ کیا وضو کرنے کے بعد اگر کپڑے بدل لیے جائیں تو کیا وضو باقی رہے گا یا وضو ٹوٹ جائے گا جی مفتی صاحب آج شرع سوالات آ رہے ہیں تو باقی رہے گا کپڑے بدلنے سے یا اپنا بر بدن برہانا ہونے سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا یا اپنا بدن دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا وضو اس وزو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفاست دیکھیے کہ مستعمل پانی جب کپڑوں پر گرتا تو آپ اسے جو ہے وہ تبدیل فرما لیا مستمل پانی مستمل کپڑے کرتے ہیں تو یہ جو پانی گرتا ہے پانی ہوتا پاک ٹھیک ہے ہوتا کرنے والا نہیں ہوتا لیکن چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہی یہ قول یہ بھی ہے کہ یہ پا... پانی جو ہے وہ نہ پاکست تو یہ عمل آپ کا تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ تبدیل فرماؤ اللہ اور اس طرح, طرح کا ذکر فرمایا کہ وہ جو لوگوں کے لیے جو حکم آپ نے ارشاد فرمایا کہ پاک کرنے والا نہیں ہے ناپاک نہیں ہے ہے پاک صحیح. فرمایا کہ وہ فتویٰ ہے اور یہ خود आए आए آپ کا आए عمل تک ہے اس سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم جو لوگوں ترغیب دیتے ہیں کیا اس پر کم از کم عمل کرتے ہیں کرنا تو اس سے زیادہ پرچاہیے ہمیں بالکل مگر کم از کم اتنا تو عمل کریں تاکہ جو ہے لوگوں کے کردار کو درست کرنے کی جب ہم بات کر رہے ہیں ترغیب دے رہے ہیں تو میرا اپنا کردار کیسا ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے جی ایک اور ای... جی. سیدی امیر سنت دامد برکاتم رالیہ کو دیکھا گیا آپ کا انداز دی یوں کہ جب وضو فرما رہے ہیں تو وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو ایک تولیہ اپنے آگے رکھ لیا اچھا تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ اتنا کیوں اور جو مائع مستعمل ہے نا ام. وہ میرے کپڑوں پر نہ لگے है है وہ اس تولیوں میں لگا رہے پھر یہ جن جنہوں نے بیان کی رکنے شروع حاجی آج اماد مدنی وہ خود بھی اس طرح سے اہتمام کر رہے تھے صحیح تو ان سے سوال ہوا حضرت یہ کیسے تو فرمائیں ہم نے امیر اہل سنت سے سیکھا کیا بات یعنی یہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سکھاتے رہتے ہیں کیا بات ہے کس خاص بندے کو سکھانی ہے کون بندہ کتنی بات گہرائی بات سے جیتے تعلق رکھتا ہے اور کس قدر عمل میں رغبت رکھتا ہے تو جس میں جتنی نزافت زیادہ ہوگی اس کے لیے اتنا اچھا ہوگا اور جتنا جس کا ضرور ہوگا وہ اتنی زیادہ نظافت کو اور جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ نظیف ہوگا اتنا با زیادہ با جمیل با ہوگا با با با اتنا صفائی کو پسند کرنے والا ہوگا ظاہر و باطن میں ستھرا ہوگا ایک اور کال دیجیے گا میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو ہے نماز کے اندر جو بتا رہے ہیں کہ پاکی کے جاتے ہیں اور کہ جو مزدور ہے مثال کے طور پہ وہ مزدوری کرنے دور گیا ہوا ہے اب وہ نماز کی اس کو چاہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے اب جاتا ہے تو وہ پسینے کی تو کے اندر بدبو ہوتی ہے اب وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے کبھی جو ہے وہ ڈائریکٹ ہی آفس سے فارغ ہو کے یا مزدور کو مزدور پر سسرال جانا ہو جی تو وہ سسرال جانا چھوڑ دے گا یا کوئی لباس ساتھ لے کے جائے گا کہ نہیں یار سسرال جاتے ہوئے کپڑے تبدیل کر کے لے کیا لے بات بس جانا بس جانا با ہے بڑی بات سسرال جانا ہے یا شادی میں جانا ہے تو انسان ایسے وقت پہ اپنا دوسرا لباس ساتھ لے کر جاتا ہے نہ جو ہے وہ آفس جانا چھوڑتا ہے مزدوری پہ جانا چھوڑتا ہے نہ سسرال جانا اور نہ ہی گندے کپڑوں کے ساتھ سسرال شادی میں آتا ہے تو اللہ تبارک کا بتایا کہ بارگاہ میں جب جانا ہے تو ایسے افراد کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ ایک الگ سے جو ہے وہ نماز کا لباس اپنے ساتھ رکھیں اور جا کر وہاں پر جب نماز کا وقت ہو تو کپڑے تبدیل کر کے نماز ادا کر لیں ठीक ठीक کوشش کریں گے اور کس لیے کر رہے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہونے کے لیے کر رہے ہیں حاضر ہونے کے لیے کر رہے ہیں تو کیا پتا ہے کہ یہ چھوٹی سی آپ کی جو عمل جو ہے یہ قبول ہو جائے اور آپ کو جو ہے وہ بیڑا پار ہو جائے اور اللہ یہ <سؤال> تو ہے کہ نارمل حالت میں لیکن جب بدبو ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے دیگر نمازیوں کو تکلیف پہنچے گی تو اب تو بہرحال ان کو بدبو کو دور کرنا ہی لازم ہوگا اب بدبو کو چاہے خوشبو لگا کر دور کریں یا نہا کر دور کریں یا کپڑے کر کے دور کریں جس طرح بھی دور ہوگی اس کے مطابق دور کرنا بہرحال لازم ہوگا اس کے لیے اب اسباب تو ہوتے ہیں بندہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے اختیار جسے مفتی صاحب نے مثال دی ہے تو وہ اسباب اختیار کر کے اپنے آپ سے گندگی دور کرے اور پھر نماز کے لیے جائیں اور نماز باجم ادا کرے اور اللہ تبار تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور جائے جی ایک اوراری ہند سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ جیل میں ہو اور اسے نہانے کے لیے یعنی گسل, گسل بھی نہیں غسل کرنے کے لیے بھی مطلب موقع نہیں دیا جاتا उस اس پر گسل فرض ہو جائے تو وہ کس طرح हो ہو اور کس طرح نماز ادا کرے اور کس طرح دیگر عبادتیں کرے بڑھائی کرم بتا دیں آج ہند سے کافی سوال آئے जी جی. یہاں پہ بولا میں نے بیان فرمایا کہ شریعت مطالعہ نے پاکی کے لیے بیان فرمایا پانی کو لیکن جب پانی نہ ہو تو پھر مسلمان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ متبادل چیز ارشاد فرمائی تیم کرے اور فرمایا کہ سعید ان طیبہ سیم سعید ان طیبہ پاک مٹی سے تیمم صحیح تو فرمایا کہ ایک تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ مجھے پاکی بہرحال حاصل کرنی شریعت نے جب پانی سے پاکی کا کہا پانی سے جب شریعت نے کہا کہ پانی میسر نہیں اب مٹی سے کرو تو مٹی سے کروں گا صحیح تو ایک تو حکم شریعت کے اوپر عمل کہ وہ جس چیز سے رب پاک کر رہا ہے مجھے میرے کو تو پاک ہونا ہے اللہ پاک, اللہ پاک, پاک, پاک کرنے والی ذات وہ ہے وہ مٹی سے پاک کرے مجھے, مجھے اپنی پاکی مقصود تھو اللہ اللہ رب اللہ تعالی جس سے مجھے پاک کر دے صحیح, صحیح اس نے حکم دیا ہے تو وہی پانی ہوتا ہے اس ہاتھ پہ سے گزرا اب دوبارہ اس سے میں پاکی نہیں لے سکتا پانی تو وہی ہے صحیح صحیح ظاہری طور پر تو اس پانی میں کوئی چیز نہیں آئی نجاست بھی نہیں آئی نجازت آئی تو چلے وہ ناپاک ہو لیا وہ اس کا الگ لیکن فقط ہاتھ پر سے گزرنے کی صورت میں جبکہ انسان بے وزو مستعمل ہو جاتا ہے دوبارہ اس سے وزو نہیں کر سکتا تو پانی موجود شریعت نے منع کر دیا کہ اب اس سے تم پاکی نہیں دے ٹھیک ہے اور اسی طرح جب پانی موجود نہیں تو شریعت متحرن نے تیمم کا حکم اپ دیا تو ایسے افراد جو پانی پر قدرت نہیں رکھتے وہ تیمم کے ذریعے سے اپنی نمازوں کی ادائیگی کرے گی تیئم تیم میں تین فرض ہوتے ہیں عرض کر دیا جائے تو جی لگا مناسب ایک نیت کرنا پاکی حاصل کرنے کی اسی طرح ہاتھوں کو جو ہے زمین پر مارنے کے بعد چہرے کو ملنا چہرے پر مسا کرنا, کرنا اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسا کرنا یہ تین فرد نیت کرنا چہرے کا مسا کرنا اور دونوں ہاتھوں کا کونوں سمیت مسا کرنا تیمم پاک مٹی سے ہوتا ہے زمین کی جن سے جو چیز ہے اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے تو اس طرح تیمم کر کے اپنے آپ کو پاک کیا جا سکتا ہے ایک حدیث پاک اص کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو ناگواری کا اظہار فرمایا کہ اس سے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ سلام نے کہ اس سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اپنے کپڑوں کو دھولیا کرے اور صاف کپڑے پہنا کرے تو یہاں نبی پاک علیہ اللہ علیہ نے کپڑوں کو بھی صاف رکھنے کی ہمیں ترغیب رشاط فرمائی ہے خالد بھائی کپڑوں کو صاف رکھنا یعنی اس طرف تو پھر بھی لوگوں کی توجہ ہوتی ہے بعض چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کی توجہ میں نہیں ہوتی حالانکہ ان کو بھی صاف رکھنا چاہیے مثال کے طور پر چادر اسلام بھائی استعمال کرتے ہیں جو ہمارے ذمہ داران دعوت اسلام والے اماما شریف ہے اسی طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو استعمال میں ہمارے روز آ رہی ہوتی ہیں مگر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے ظاہری طور پہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے کپڑے بھی ہیں تو کپڑے سامنے سے صاف ہیں پیچھے سے جو ہے بسا ہو بیٹھنے کی وجہ سے گندے ہو جاتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں یا جیب میں بار بار ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ جیب میلا ہوتا ہے اوپر والا جیب میلا ہو جاتا ہے یا مسواق شریف کی وجہ سے اس کا جب کلر نکلتا ہے تو وہ جیب کو گندا کر دیتا ہے یا جو پان یا گٹخا کھاتے ہیں نہیں کھانا چاہیے بہتر تو یہی ہے ان کی مسواق ویسے ہی لال ہو جاتی تو ان کے کپڑے بھی لال ہو جاتے ہیں وہ دوسرے کپڑے بھی لال کرتے ہیں تو اس طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے یا نہیں جی بالکل اس طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے پان گٹکا تو ویسے ہی نزافت کا دشمن لگتا ہے اچھا اینٹی نظافت لگتا ہے رکاوٹ پیدا کرتا ہے وہ بولتے ہیں اس کی داستانیں इसकी کئی لوگوں کو اس کا اتفاق ہوا ہوگا کہ کبھی بس کے اوپر سے کسی نے کوئی حملہ کر دیا جی جی اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں صحیح بات چیزوں میں ہم صفائی اس لیے بھی نہیں رکھ پاتے کہ ہم نے چیزوں کو استعمال کرنے کی ذمہ داری لی ہوتی ہے اور ان کو صاف کرنے کی ذمہ ہمارا دہانی نہیں ہوتا ہم نے چیز استعمال کرنی ہے اور استعمال کرنے کے بعد گھر جا کر اسی چھوڑ دینی ہے مثال کے طور پر گاڑی کی آپ کی چابی ہے جب آپ گھر سے نکل رہے ہوں گے تو پھر گھر والوں کو ہی پوچھ رہے ہوں گے میری گاڑی کی چابی کہاں ہے حالانکہ اس کے لیے بھی ایک طریقے سے جگہ بنا لی جائے کہ ایک چیز یہاں رکھنی ہے یہ بھی نظافت اور نفاست میں شامل ہے بالکل ان کا اہتمام کیا جائے چھوٹی چھوٹی, چھوٹی چیزیں جو انسان करना کرنا ہے اور اتنا گندہ ہوتا ہے کہ دوسرا استعمال نہیں کر سکتا اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے تو مانگ کے شرمندہ ہو جاتا ہے شرمندہ ہوں اگلا مانگ کے شرمندہ ہو جاتا ہے حضرت یہ کیا دے دی آپ نے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا خود خیال رکھنا چاہیے خیال اصل میں بندہ تبھی رکھے گا جب اس کا ذہن اس بات پر ہوگا کہ میں نے تہارت حاصل کرنی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لئے کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نظیف ہے نزافت پسند کرتا ہے چند باتیں کسی بھی اصول پر موٹی موٹی باتیں اگر ذہن میں رہیں نا تو پھر وہ اس ٹاپک پر اس سبجیکٹ پر ہمیں ایسی رہنمائی دیتی رہتی ہے کہ بندہ خود اپنے آپ میں ایک موٹیویشن لے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو رہا ہے پھر یہ کہ ان چیزوں میں دوسروں کا بھی خیال ہے نا مسلمانوں کو تکلیف سے بچانا ہے تو اپنی چیزیں صاف رکھیں گے تو دوسروں کو بھی تکلیف سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے ایک کال اور دیجیے گا جی یہ سوال پوچھا مفتی صاحب سے کہ جب منہ سے یا لاکھ سے بدلو آ رہا ہو اور نمازی دوسرے اس کے تنگ ہو رہے ہو تو اس کو یعنی جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یہی میرا سوال ہے ذرا مہربانی جی مفتی صاحب اگر کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے بدبو آتی ہے اور اتنی شدید آتی ہے کہ دیگر نمازیوں کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے تو اس کو پھر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ٹھیک ہے مسجد میں بدبو والے کو آنے کی اجازت نہیں اپنی بدبو کو پہلے دور کرے پھر مسجد میں آئے گا صرف اتنی بدبو ہے کہ وہ اس سے خود محسوس ہو رہی ہے تو اگر ایسا ہے تو پھر ایسی صورت میں مسجد میں تو آ سکتا ہے لیکن اگر منہ میں جو ہے وہ بدبو ہے تو اب منہ سے چونکہ تلاوت بھی کرنی ہے تو اب اس بدبو کو دور کرے ٹھیک ہے اب دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جناب بدبو دور نہیں ہو رہی گھر پر بیٹھ گئے جماعت چھوڑ دی یا نماز چھوڑ دی یہ نہیں اس کے لیے کوشش کرے گا فی زمانہ اس کے بہت سارے ذرائع ہیں جیسے اگر بدبو ہے اب نماز کا ٹائم ہو گیا آپ کو فوراً اس کو دور کرنا فوراً دور نہیں ہو سکتی تو ماؤتھ فریشنر یوز کر لیا الائچی کھا لی اس طرح کی کوئی ایسی چیز کھا لی اس کے ذریعے سے اس وقت منہ خوشبودار ہو گیا بچوں کو اپنے صفائی کے حوالے سے ہم کس طرح ذہن دیں اچھا بچوں کو ایک تو ہوتا ہے بتانا کہ بھی یوں کیا کرو یوں کیا کرو اور ایک ہوتا ہے اپنے عمل سے سکھانا دونوں کرنا چاہیے ایک ہی کریں دونوں چیزیں ہی لازمی کرنی چاہیے بچے بتائے ہوئی بات پہ عمل شاید اتنا نہیں کرتے جتنا جو ہے وہ دکھائی گئی بات پر عمل کرتے ہیں اور اسی زمانے بھی آپ دیکھیں جو نظام تعلیم ہے اس کے اندر بچوں کو دکھا کر سکھایا جاتا ہے فسٹ جو نظام ہے منوجری کا جو نظام ہے تو اس کی بنیاد بیسی یہی صحیح. ہے کہ بچوں کو ایکٹیویٹیز کر کے دکھائی جاتی ہیں دیکھ. جس کے ذریعے سے بچے جو ہے وہ خود لرن کرتے ہیں صحیح. تو والدین کو یا جو بھی ان کی تربیت کرنے والے اساتذہ ہیں کر کے آپ دکھائیں گے تو हुँ. ہوگا اگر آپ وہی بات کے دیکھیں صفائی ستھرائی میں ایک تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کب صاف ہو हुँ. اور ایک یہ ہے کہ کب جو ہے وہ یوں پڑا ہوا ترتیب بھی جو ہے وہ ہے تو بچوں کو یہ بھی سکھایا جائے بچوں کو جو ہے جب بچے بڑے ہو جائیں سات سال میں جو ہے وہ نماز جو ہے وہ بچے کو پڑھوائی جائے گی تو اب اس کو کہا کہ عادت ڈالی جائے سوری اس پر وضو فرض نہیں ہے نابالی ہے لیکن عادت ڈالی جائے آج عادت ڈلے گی تو ایک وقت آئے گا جب اس پر فرض ہوگا تو وہ ادا بھی کرے گا بچوں کو جو ہے وہ نہلایا بھی جائے ٹھیک بچوں کے بال جو ہے وہ صاف کیے جائیں اب हुँ. بچوں کے بال جو ہے وہ کاٹتے وقت جو ہے وہ ان کو سنت بھی بتا دی ہے خرما جو ہے وہ بچوں کو لگایا جائے اس کی بھی سنت नाखुन جو ہے بچوں کے ناخن میں عموماً جو میل ہوتے ہیں میل بھری جاتا ہے والدین کی توجہ نہیں ہوتی تو اب چالیس دن والا تھوڑی آپ کو انتظار کریں گے اب پہلے بھی نفاست جو ہے وہ جو ہے بچوں کا پڑھتے بھی جلدی ہیں اب بچوں کے معاملات کو جو اچھا پھر اس کا نقصان بھی ہوتا ہے کہ کسی کو لگ گیا کسی کو بچے نے مار دیا تو صحت کے لیے بھی نقصان صحت کے لیے بھی نقصان ساندے تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور بچوں کے اندر خاص طور پہ کیونکہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے ان کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا تو والدین جب انہیں بتائیں گے سکھائیں گے کر کے دکھائیں گے جیسے ٹوٹ برش کر سکھاتے ہیں مسواس کی بھی عادت ڈالیں اور نہیں ہوتا عموماً چھوٹے بچوں کو جب یہ عادت نہ ڈالی ہے تو وہ جو پہلے دانتوں کا ان کا جو حال ہوتا ہے ٹافی کینٹا آپ کے سامنے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں بچے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو شروع سے ہی اگر اہتمام ہو تو بہت فائدہ خود بھی ایک صفائی کا اہتمام کر کے اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں گے تو انشاءاللہ بچوں میں بھی ذہن بنے گا اور ایک صفائی کا نظام بنے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی سنت نذافت کو اپنانے کی توفی عطا فرمائے ظاہر و باطن کے ایک کردار کو ہمارا اللہ تبارک ستھرا فرما دے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اچھے انسان کی اور ایک اچھے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندے کی حیثیت میں حاضر ہوں تو وہ ہمارے لیے جنت کا سامان فرما دے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم